نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا حاديلا وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له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 وكل دلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخذة من لساني يفتح قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما من مس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى انہ سحف اللہ حضرت محترم رمضان المبارک آیا اللہ کی رحمتوں کو لے کر اور وہ اپنا وقت گزار کے چلا گیا آج کی مجلس میں میں اور آپ اس بات کو سوچیں اس رمضان کے اندر ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا اگر اجتماعی طور پر انسان اپنے معاشرے اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لے تو اسے احساس ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے اندر چار قسم کے طبقات میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے رمضان سے اس طرح فائدہ اٹھایا جس طرح اللہ رب العزت کا تقاضا تھا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس کی حق تلفی کرتے رہے کچھ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے سرے سے ہر بات ہی کا انکار کر دیا اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے کیا تو سب کچھ لیکن بعد میں اپنے کیے پہ پانی پھیر دیا اس کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ رب العزت سورت قیامہ کے اندر فرماتے ہیں جو سب سے بدترین انسان اور بدترین گروہ ہے اس کا تذکرہ کیا وہ ہے فلا سدا کا ولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ بات کو سچا سمجھا جو اللہ نے کہی نہ ہی نماز پڑھی بعض فلا صدقہ کا کا تصدیق کرتے ہیں یا صدقہ دینا کہتے ہیں کچھ بھی ہو اس نے نہ تو تصدیق کی یا سچ نہ جانا یا اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا نہ نماز پڑھی ولا کنک ذبا ہر بات کو ٹھکراتا رہا جٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے کیا فائدہ ہوگا اس کے کرنے سے کیا ہوگا آہستہ کریں یعنی ہر بات میں ہجتے نکالتا رہا نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہا بلکہ بعض اوقات کو ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں نہ وہ خود کوئی اچھا کام کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں یہ لوگ بدترین قسم کے لوگ ہیں فلاس و کا ولاس ولا کن کدا با وتا ولہ سوما زہادہ الا اہلی یتا متا اپنے گھر والوں میں جاتا ہے تو بڑا آکرتا ہوا بڑے فخر کے ساتھ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ انا ولا غری مجھے کون ہے اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے کہتے ہیں اولا لولا سم اولا لکا فاولا ایسے انسان کے لیے بربادی ہے بربادی ہے بربادی ہے, بربادی ہے اولا لولا سوم اولا لولا یہ سب انسان و اینو تھرا کا انسان کیا تصور کر بیٹھا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا الم یہ کو نقفت یمنا کیا یہ انسان جو اتنا تکبر اتنا فخر اتنا غرور اللہ کی باتوں کو اس طرح ٹھکرا رہا ہے اس نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے رب نے اسے کس میٹیریل سے پیدا کیا ہے جس میٹیریل سے اسے پیدا کیا گیا ہے اس پہ ہی سوچ لیتا کہ اس کا بیج کیا ہے ایک گندا پانی سو مکانا آلہ کا کا فسو پھر اللہ نے اسے اس گندے پانی سے جمع اور گندا خون بنا دیا پھر اس سے اسے خوبصورت شکل دی کیا یہ سارا پروسیس انسان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا بیج کیسے پڑا اور بیج علاقہ میں کیسے بدلا اور اس گندے خون سے بیر اللہ نے خوبصورت انسان کیسے بنایا اسے کبھی سوچ نہیں آئی فجعل پھر ہر کو میں نے جوڑا بنایا کسی کو مذکر کسی کو مل سزا کیا یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد اسے زندہ نہیں کر سکے گا اسے پوچھ نہیں سکے گا یہی انسانوں نے سوچ لیا کہ مر گئے تو معاملہ ختم اس کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا ہے اور اس کے لیے ہم حجتیں تلاش کرتے رہتے ہیں اگر کوئی زندگی کے بعد کے معاملات کو ڈسکس کرے تو تمسکر اڑاتے ہیں اپنی مجلسوں میں یعنی ہم نے زندگی اور موت جیسے حساس معاملات میں بھی اسے بھی ایک مزاق اور ٹٹھا بنا لیا ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اتنی سخت گفتگو فرما رہے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا ان کی حالت ایک دن کیا ہوگی جب قیامت کا دن برپا ہوگا چودواں پارہ اس کی آیت نمبر ایک یہ کہیں گے روباما ددین کفر الاؤ مسلمین جتنے لوگ کفر کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے اللہ کی نافرمانی میں دن رات گزارتے رہے حتیٰ کہ اسلام کے اندر جو مقدس ترین دن ہیں ان کی حیا نہ کرتے رہے یہ اس وقت کہیں گے لوکان مسلمین کاش ہم بھی فرما بردار ہوتے دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوگا جو بلے لوگوں کے ساتھ اللہ عزت افزائی کر رہے ہوں گے جس طرح کے سورت یاسین کے اندر تذکرہ آتا ہے وہ ایک شخص جب انبیاء کو مار رہے تھے قوم کے کافر سردار متکبر انبیاء کو قتل کرنے کے در پہ تھے تو ایک غریب سا نجار ترخان جسے کہتے ہیں وہ اٹھا اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسَأَلُ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُم أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي جی من المکر شہر کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا ایک بندہ آیا اور ان کو آ کے کہنے لگا ولا کیا ہے تمہیں نبی فتحانی نہیں تو یہ نبی کیا کہتے ہیں تمہیں یہ اللہ کی عبادت کرو تمہیں لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے کیا, کیا؟, کیا کر رہے ہو اپنے کردار پہ تمہیں شرم نہیں آتی انہوں نے انبیاء کو چھوڑا تو اسے مارنا شروع کر دیا اتنا مارا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی جب اسے جنت میں جو اس کا مقام تھا جو کچھ اسے عزتیں دینی تھی اللہ نے وہ سب دکھلائی تو بے اختیار کہنے لگا کی لدخل الجنہ جب جنت میں داخل کیا کال علی قومی کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی پتا چل جاتا بما غفر علی ربی وجہ من المکر میرے رب نے مجھے معاف کر کے کتنی عزت دی ہے آج ہم عزتوں کے بھوکے عزتوں کے پجاری ہم اللہ کو فراموش کر کے اللہ کے احکامات کو بلڈوز کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں عزت ہے حالانکہ عزت اللہ رب العزت نے اس بات پہ نہیں رکھی کہ انسان گفر کرتا رہے تو یہ ایک پہلے قسم کے لوگ جن کے متعلق مالک نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا فلاس ادا کا ولاس اللہ کن کا ذبا اولا لکف اولا سم اولا لکف اولا ایا سبل انسان ہوا کا بدترین انسان ہے جن کے متعلق اللہ نے دنیا میں ہی ناراضگی کا اظہار فرما دیا اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے ہمیں ایسا بدنسیب نہ بنائے دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایسی مقدس گڑیوں میں ایسی مقدس اور بابرکت ساحتوں میں دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں روزہ بھی رکھا نماز بھی پڑی رشوت بھی نہ چھوڑی حرام بھی ترک نہ کیا بدتمیزی بھی اپنے معاشرے میں کرتے رہے آنکھوں سے خیانت بھی کرتے رہے زبان سے جھوٹ بھی بولتے رہے زبان سے خیالت بھی کرتے رہے دوسروں کی بھی غیبت بھی کرتے رہے ان پہ لوگوں پہ بہتان بھی لگاتے رہے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال بھی کرتے رہے <تصفح> یہ سارا کچھ ساتھ اور بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ روزہ اپنی جگہ یہ معاملہ اپنی جگہ ہے نماز اپنی جگہ ہمارا کاروبار اور معاملات ملازمت اس میں ہماری مجبوریاں ہیں ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تو یاد رکھیں جب گندی اور صاف چیز ملائیں صاف چیز کا غلبہ نہیں ہوتا آپ منع دودھ لے لیں آپ کے گھر میں بہترین سالن بٹا ہوا ہے پوری کی پوری ہنیا ہے اس میں آپ نے کئی کلو گوشت پکایا ہے بہترین سبزیاں ڈالی ہیں اچھا گھی شامل کیا ہے پکانے والی ماں اور بہن نے بہترین پکایا ہے اگر کوئی گندا انسان جاتے ہوئے تھوڑی سی غلازت پھینک دے تو کون نفیس آدمی اس میں چکھے گا بھی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس معاملے میں کوتا کا شکار ہیں ہم یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ کاروبار اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ معاملات اپنی جگہ یہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھ لیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی میں نیکی کر رہا ہوں اور میری نیکی کا غلبہ ہو جائے گا ان پہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جب تک انسان یہ تو ممکن ہے کہ انسان غلطی کرتا رہا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو طے کر دیا تو اللہ رب العزت اس کی برائیاں بھی بعض اوقات اس کی ذہن اس کی کیفیت اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے نیکیوں میں بدل سکتے ہیں جس طرح کے قرآن میں فرمایا سورت تحریم کے اندر یادین امن اللہ توبتہا رب کم ائران کم سیاحت ہی کم اے ایمان اگر ایمان لے ہی آئے ہو سچے ایماندار بن گئے ہو تو اللہ سے سچی توبہ کر لو جب ایسا کرو گے اصا رب کم ائ کفران کم ان قریب تمہارا رب تمہارے کردار تمہارے معاملات کو دیکھتے ہوئے تمہارے گناہوں سے انکار کر دے گا اس نے کچھ نہیں کیا بلکہ ایک جگہ سورت فرقان کے اندر تو اس سے بھی بڑی بات فرمائی اِلّا من تابا وآمنا وعمل يبدل اللہ جو شخص توقع کر لیتا ہے وآمنا اور ایمان لے آتا ہے وہ امل املن سالحن پھر اپنی زندگی کو تبدیل کر کے یو ٹر لے لیتا ہے اور پہلے اپنی گندی زندگی کو غیرباد کہہ دیتا ہے جب اچھی زندگی میں آ جاتا ہے تو اللہ کا بدل اللہ سیاتی حسنات اللہ ایسے کردار پہ اتنے راضی ہوتے ہیں اس کی برائیاں بھی نیکیاں شمار فرما لیتے ہیں لیکن سچی بات محترم یہ ہے کہ ہم سے یہ کردار ادا نہیں ہو رہا ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہماری برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری برائیوں سے اللہ انکار فرما دے لیکن اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ بعض بڑے دانا اقل مند اور بڑے معاملہ فہم انسان جو دین کو بھی سمجھتے ہیں اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں ان سے بھی یہ کوتا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ معاملہ اگر فوری طور پہ ہم نے ترک کر دیا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا اللہ رب العزت ایسے مقام پہ کہتے ہیں بل تو سے رون الیات دنیا بل آخرت و خیر و اے میرے بندے تو دنیا پہ حقیقت تو آخرت ہے اور باقی رہنے والی ہے آپ غور فرمائیں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں اللہ نے آپ کو فتح سے ہم کنار فرمایا اللہ نے آپ کو بہت بڑی فتح دی ستر لوگ کو فار کے قتل ہوئے اور وہ سب کے سب بڑے بڑے سردار تھے عام لوگ نہیں تھے اور ستر قیدی بن گئے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا حضرت عمر سے پوچھا عمر آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جس جس کا رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں دو اسے قتل کر دیں ہم کیونکہ یہ امت القر ہے انہوں نے کل پھر آپ کے خلاف ہی کھڑے ہونا ہے اس لیے انہیں ختم کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں دو باتیں تھیں ایک یہ کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے دوسرا یہ کہ ممکن ہے کل ان میں کوئی ہدایت پا جائے فدیہ کیوں لیا جائے کہ یہاں پہ مہاجر آئے ہوئے ہیں ان کا مال چھن گیا ان کا گھر بار لٹ گیا یہ نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور انہیں ضرورت ہے اس وقت راز کی تو کچھ مل جائے تو اس میں حرج کیا ہے انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے حضرت ابوکر سے پوچھا انہوں نے بھی یہی رائے دی سیدنا عثمان نے بھی یہی رائے دی اور بھی بہت سے صحابہ نے حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں ہمارے ہاتھوں میں دے انہیں مار دیا کیونکہ کل بھی انہوں نے ہمیں تنگ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے اعراض فرمایا سیدنا ابو بکر اور دوسرا صحابہ کی بات کو قبول کر لیا جب ان سے فدیہ لے لیا گیا تاکہ لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ پیسے ہوں تو کام کر لیا جائے جو ہماری سوچ بھی بات ہے یہ بری سوچ نہیں تھی کہ پیسے مل رہے ہیں ہم فلاح کے کام کر لیں تو اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی جب سارا کچھ ہو گیا کمپلیٹ سارا معاملہ ہو گیا اللہ نے آئے اتاری سورت انفال کے اندر کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ انہیں کہہ دی دے وہ ان کو قتل کر کے زمین کو سرخ نہ کر دیں آپ نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تو تمہارے لیے آخرت بنایا بیٹھا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں نقصان ہو جائے گا ہم اس معاملے کو کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد سوچ لیں گے کیا ہمارے ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب وہ معاملہ مکمل ہوگا اس کے بعد ہم زندہ ہوں گے اگر نہیں ہے ہمارے پاس گارنٹی اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے اور دانائی اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جائے ایک طرف آخرت کی کامیابی دوسری طرف دنیا کی لیکن یہ بات یاد رکھے جب کوئی انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی زندگی کے معاملات اپنے نفع اور اپنی معاملے چھوڑ دیتا ہے اللہ پھر اسے مایوس نہیں کرتے دنیا میں اس سے زیادہ اور دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہم خود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑے آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا بات فوت ہوتا ہے ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے بہن بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسے حالات میں اگر کوئی بھائی قربانی دیتا ہے کہ بھائی لڑو مت مجھ سے جو لینا ہے لے لو اللہ سب سے زیادہ رزق اسی کو دیتا ہے اور جو اس تقسیم کے بعد اپنے ماں باپ کو خود رکھ لیتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ دے دو باقی بے شک سب کچھ لے لو اسے دنیا بھی مل جاتی ہے ماں باپ کی خدمت بھی مل جاتی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی واقعات معاملات ہو رہی ہے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ جہاں بنتی ہے وہیں پہ دیوار مارنی ہے چاہے دوسرے کا بیڑا فرق ہو جائے تو جب ایک انسان دوسرے کے لیے گڑا کھودتا ہے تو آسانی اسے بھی نہیں ملتی جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم یہاں بھی سوچیں کہ اگر میں اللہ کے لیے یہ حرام طریقہ یا حرام مال یا کوئی غلط چیز غلط کام اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں تو اللہ اس کا نیم البدل مجھے ضرور دیں گے جب ہمارا ایمان یہ ہوگا بلکہ آپ حیران ہوں گے اربوں کا ایک مارٹو ہے جو خاص جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ کہتے کہ تبکل تو اللہ کیسے سوچ لیا کہ یہاں تیرا کام کیسے چلے گا وہ کہنے لگا میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے یہ اس کو پتا ہے کیسے چلے گا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے ان کا یہ اسپیشلی معاملہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگے بھائی کس بنیاد پہ کرنے لگے ہو توکل تو اللہ اللہ بھروسہ اللہ پہ ہے یہ اس کو پتا ہے کیسے میں کام کروں گا اور اس میں کیسے برکت ڈالنی ہے یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے یہ اللہ کو پتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے ہو. تو کچھ بھائی دوسرے لوگ ہیں وہ ہیں جو اس رمضان کے اندر نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ چلاتے رہے ہیں اور اس میں گنجائش ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں اس پہ معافی مانگ لیں ہمیں احساس ہے اپنی زندگی کا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں اللہ نے یہ ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ میں آپ سے چھپا ہوا ہوں آپ مجھ سے چھپے ہوئے ہیں ہمارے من میں کیا ہے ہم اندر میں کیا کر رہے ہیں ہماری انفرادی زندگی کیسی ہے یہ اللہ کو تو پتا ہے لیکن نہ میں آپ کی جانتا ہوں نہ آپ میری جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک احسان ہے اگر نہ یقین مانی اگر ہمیں ایک دن کی خطاؤں کا ایک دوسرے کا پتا چل جائے ہم ایک دوسرے کو اپنی آنکھیں نہ دکھا سکیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکیں گے ہم دوسرے کے پاس بیٹھ نہیں سکیں گے بات نہیں کر سکیں گے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑی دعا مانگا کرتے تھے اللہم اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا حالانکہ آپ نے کیا کیا تھا اور یقینی بات ہے یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم اتنے اے دار ہیں ہمارے دامن کے اندر اتنے داغ ہیں اور ہم اتنی غلازتوں کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں کہ اگر اللہ انہیں خوشبو یا بدبو دے دے تو شاید ہمارا ارد گرد ماحول متافن ہو جائے اس لیے یہاں پہ گنجائش ہے کہ ہم اگر ایسی غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی جو پہلا معاملہ تھا وہ تو انسان سرے سے ہے ہی بدقسمت لیکن یہاں پہ گنجائش موجود ہے کہ انسان کسی بھی وقت ان خطاؤں ان غلطیوں کی معافی مان کے پلٹ سکتا ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان متبرک اور بہترین ساعتوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ان کے معاملات یکسر بدل جاتے ہیں وہ تقوا وہ ذہنی سوچ وہ دن اور رات کے اعمال وہ زبان پہ اللہ کا ذکر وہ قرآن کی تلاوت وہ نوافل پہ دمام اور فرائض کو وقت پہ ادا کرنا یہ ساری کیفیت جو ان مقدس رمضان کی گڑیوں میں ہوتی ہے رمضان کے جاتے ہی بدل جاتی ہے اس میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے اگر فرائض پڑے تو فبحا نہ پڑے تو کیا ہوا نوافل پڑے تو ٹھیک نہ پڑے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر قرآن کی تلاوت ہو سکی تو ٹھیک نہیں تو ٹھیک ہے اگلے سال رمضان میں پھر کر لیں گے اس میں گناہ کا انصر بے شک نہیں بظاہر نظر آتا لیکن نیک اعمال کو ڈسکونکٹ کر دینا اسے روک دینا یہ بھی اللہ کے آنا پسندیدہ ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں مت ایکسٹرا کرو مت زائد کرو تھوڑا کر لو ہمیشہ کر لو اللہ ایک انسان ایک دن ایک رات یا ایک ماہ میں تو دن رات ایک کر دے لیکن گیارہ ماہ اس سے بالکل غافل ہو جائے یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بیٹے تھے بڑے ہی نیک تھے جوانی کے اندر ان کی مثال دی جاتی تھی جو بڑی عمر کے لوگ تھے نا اعلیٰ بزرگوں کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے محترم ہیں اور یہ ہمارے بزرگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو سفید بال آ جائیں تو پھر اللہ ان بالوں کی وجہ سے انسان کی حیا کرتا ہے تو بزرگوں کی تو حیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں لیکن مکے کے اندر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو نوجوان ایسے تھے کہ بڑے بزرگ بھی ان بچوں کی حیا کرتے تھے کیوں کہ رسول اللہ ان کی حیا کرتے تھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا لوگوں نے کہا وہ بڑا اچھا نوجوان ہے اس طرح اس کی تعریفیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اچھا تو ہے پر ایک بات پہ مجھے افسوس ہے پہلے وہ تحجد پڑتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا اس بات کا پتا چلا سیدنا عبداللہ بن عمر کو پھر وہ کہتے ہیں میرے زندگی میں کبھی تحجت کو نہیں چھوڑا حالانکہ فرض نہیں ہے اس بھائی ایک وقت ایسا آتا ہے ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی تو اس وقت طبیب کے پاس گئے انہیں اپنی آنکھیں دکھائی انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا لیکن ایک احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی وہ کہنے لگے احتیاط کیا ہے کہنے لگا دوا میں دیتا ہوں آپ آنکھوں میں ڈالیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی پر سجدہ نہیں کرنا آپ نے اتنے آپ نے فرمایا آنکھیں رہتی ہیں رہیں نہیں رہتی نہ رہیں سجدہ نہیں چھوڑوں گا لیکن یقین جانی آنکھیں نہیں گئی تھی جب کوئی انسان ایسے متوکل بنتا ہے اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اور اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے پھر اللہ ایسے انسان کو مایوس نہیں کرتا جیسے ہم اپنی زندگی میں مایوس ہیں آپ دیکھیں کتنا بھی فروانی والا انسان کیوں نہیں آپ اس کی مجلس میں بیٹھ جائیں ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی پہ دکھی ہے کسی نہ کسی معاملے میں کوئی اپنی بیوی کے معاملے میں کوئی اولاد کے معاملے میں کوئی والدین کے معاملے میں کوئی کاروبار کے معاملے میں کوئی کسی دوست احباب کے معاملے میں ہم سب دکھی ہیں ہماری پریشانیاں یہ ہیں بس ان کی پریشانی یہ ہوتی تھی کہ آج ہم نے کیا گیا ہے ان کی سوچ کا انداز یہ تھا اس لیے اللہ نے دنیا کی امامت ان کے ہاتھ میں دے دی تھی پوری دنیا کے کابر ان سے کاپتے تھے ہم خوبصورت گاڑیوں میں لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے اپنے کنالوں کی کوٹھی کنالوں پہ محیط بلکہ ایکڑوں پہ ہوتی ہے ہم اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے چاروں طرف گارڈ کھڑے کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کریں ہم سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں سارا کچھ اپنی حفاظت کے لیے کہ آج ہم نے یہ فلاں سڑک سے گزرنا ہے وہاں روٹ بنایا جائے تاکہ ایک ملک کا مم... مملکت کا حکمران ایک مملکت کا ذمہ دار وہاں سے گزر سکے اس لیے وہاں کسی کو اجازت نہیں ہمیں اتنا خوف ہے اور ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سرا کا حکمران اپنا سفیر بھیجتا ہے جاؤ دیکھ کے تو آؤ عمر ہے کیا مدینہ منورہ میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تمہارا تمہارا بادشاہ کہاں ہے اس کا محل کہاں ہے اس نے نہ کوئی ہمارا بادشاہ نہ اس کا محل کہنے لگے عمر بادشاہ نہیں ہے کہنے ہمارا ہمارے خلیف ہیں تو وہ کہاں ہے کہا مسجد میں جا کے دیکھ لو مسجد میں گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نہیں تھے پوچھا کہاں, کہاں ہے اس کے نیچے سوئے ہوئے ہیں ایک شخص نے اپنے گھر کے قریب ایک چھپر ڈالا ہوا تھا اس کے نیچے اپنا وہ جبہ جو ہے اسے گول لپیٹ کے سر کے نیچے لیا ہوا ہے اور مٹی کے اوپر خلیفت المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب لیتے ہوئے کسرا کا سفیر جو دنیا کی بڑی بڑی مملکتوں میں بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کے درباروں میں جا کے کبھی خوف زدہ نہیں ہوا وہ حضرت عمر وہاں جا کے کہنے لگا اونچی بول کے کہنے لگا عمر کہاں ہے حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی کہنے لگے کیا کہنا ہے عمر کو کہنے لگا جی میں کس طرح کا سفیر ہوں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں کہنے لگے بیٹھ جاؤ مجھ سے بات کرو میں عمر ہوں تو بات کرنی دور کی بات ہی کھڑائی کانپنے لگا کہ نہ اس کا کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی پاس ہے زمین پہ لیٹا ہوا ہے سر کے نیچے سرانہ اپنی کمیز اتار کے اپنے جبے کو بنایا ہوا ہے یہ کیسا حکمران ہے اگر یہ حکمران ہے یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے اس لیے ان, پہ ان, ان کے دلوں میں خوف نہیں ہے انہوں نے کسی کا کچھ مارا نہیں ہوا انہوں نے کسی کو اذیت نہیں دی ہوئی اس لیے یہ ایسے ہیں جا کے کہ کہنے لگا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا کی فوجیں بھی لے آؤ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج ہم سوا ارب سے زیادہ مسلمان ہیں سوائے زبان سے منافقت کے بیانوں کے کچھ بھی نہیں ہے ہر پارٹی اپنا جلوس نکالتی ہے اپنی تصویریں لگاتی ہے کوئی غرض نہیں نہ فلسطین کے مظلوموں سے نہ شام کے محکوموں سے اور نہ افغانستان یا دوسرے لوگ جو مسلمانوں کو پیس کاٹ رہے ہیں جلا رہے ہیں کوئی غرض نہیں ہے ہر سیاسی اور مذہبی پارٹی کو صرف اپنے چہرے دکھانے سے غرض ہے اور وہ اپنی پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے دنیا کو کیا خوف ہوگا ہم سے پھر جن لوگوں نے دنیا کی نہیں اپنے رب کی غلامی کی تھی پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ایک مہینے کی مسافت اللہ نے یہ مجھے ملکھا دیا ہے ایک مہینہ دور مسافت پہ میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں میرا خوف پڑ جاتا ہے اللہ اکبر اور آپ دیکھیں کہ ہم بھی اپنے معاملات میں ان مقدس گھڑیوں میں جو کچھ کیا ہے اپنے کردار کے ساتھ اسے ملیا میٹ تو نہیں کر رہے جو بڑی محنت کی ہے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں یہاں بھی ہمارے پاس راستہ موجود ہے کہ ہم ان تین یا چار دنوں کے اندر جن غلطیوں کا ارتقاب کر چکے ہیں اب بھی چھوڑ دیں میرے بھائیو ایک خاص وقت تک ہمارا ضمیر ہمیں برائی پہ ملامت کرے گا جب ہم ضمیر کی بات سننے نہیں سنیں گے اور اس کی بات کو ٹھکرانے کے عادی ہو جائیں گے پھر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرنا چھوڑ دے گا پھر اس میں وہ قوت نہیں ہوگی کہ جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے تو ہم پریشان ہو جائیں ہمارا کھانا چھوٹ جائے ہمارے ہمیں ابکاری آنی شروع ہو جائیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہمیں اس گھڑی پہ شرمندگی ہو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر سال یہ محنت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری کیفیت بھی یہ ہو جاتی ہے الیا اللہ باللہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ایک وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کیا بھی بڑا اچھا روزے بھی رکھے اللہ کے رستے میں خرچ بھی کیا اپنے معاملات کی اصلاح بھی کی رمضان گزر گیا اس کے باوجود دلوں سے خوف ختم نہیں ہوا ایک کسک ہے دل میں کہ اللہ جو کچھ کیا ہے تیرے شایان شان نہیں ہے تج سے بڑا عظیم بادشاہ ہے اے اللہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے جو کچھ کیا ٹوٹا پھوٹا اسے ہی قبول فرما لے حقیقت یہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں ایک ڈرتے اس لیے ہے کہ نیکی ضائع نہ ہو جائے دوسرا اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ اس نیکی کو ٹھکرا نہ دیں آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر ہم ایک ایگزام ایک سوال کرتے ہیں اور اس پہ نمبر ایگزامینر نے دینے ہوتے ہیں اور وہ ہر طرف سے دیکھتا ہے اس کی غلطیوں اور اس کی اچھائیوں کے متعلق دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے پھر نمبر دیتا ہے اسی طرح جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا نگران اللہ ہے اور اس نے اس سے بچنے کے لیے رستے بھی بتائے ہیں آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نیک کام ہے نماز سلام پھیرنے کے بعد جو تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتا ہے استغفر اللہ استغفر فرال استغفر اللہ تین مرتبہ یہ کہتا ہے نماز کے اندر جو غلطی ہوتی ہے اللہ اس غلطی سے درگزر فرما کے اسے نمبر دے دیتے ہیں جو بعد سلاد اذکار پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے سبحان عربی کربل عزت و سلام الحمد للہ اللہ اس کا ایک بھی نمبر نہیں کاٹتے اسے پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اسی طرح میرے عزیز بھائی رمضان کے روزے رکھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاند شبال کا چاند طلوع ہونے سے لے کر عید کی نماز تک صدقت الفطر دے دے اللہ روزے کے جتنی کوتاحیاں ہیں سب پہ قلم پھیر دیں گے موت فرما دیں گے لیکن اب تک میرے عزیز بھائیو یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں اتنی غیر ذمہ داری ہے کہ بہت سے لوگ میں نے اپنے بیٹے سے کہا دے دینا میں نے بیٹی سے کہا میں نے بہو سے کہا میں نے باپ سے کہا آپ دے دینا نہیں دے سکے اب کیا کریں لیکن جب عید کی نماز کھڑی ہو جائے اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا وہ ہم نے موقع ضائع کر دیا تو پھر اب کیا کریں جی اسلام نے کوئی رستہ نہیں بتایا میرے بھائی اسلام تو ہر رستہ بتاتے ہیں جب ہم اس رستے پہ چڑھے ہی نہ تو پھر پوچھے ہمیں منزل کیوں نہیں مل رہی تو ہماری اپنی بیوقوفی ہے لیے یہ کام ذمہ داری سے ہم کریں بس اوقات چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انسان بہت پیچھے جا پڑتا ہے آپ دیکھیے آپ چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں اگر پاؤں تھوڑا سا پھسلا تو پورے کا پورا جسم لڑک جاتا ہے پھر صرف لڑکتا نہیں چوٹیں بھی آتی ہیں ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں چھوٹی سی غلطی لاپرواہی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے اسی طرح نماز کے بعد بعد سلاد بعد رمضان ان باتوں کو کبھی نہیں بولنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے دین کے معاملے میں جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں جس طرح ہم اپنے معاملات کو نپٹاتے ہوئے سرا برابر کوتا نہیں کرتے دین کے معاملے میں جو داریاں ہیں ان میں بھی کوتا نہیں کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے میرے عزیز بھائی ایک سوال ساتھیوں نے شوال کے روزوں کے متعلق کیا ہے شوال کے روز کیا ہیں یہ کیوں رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے تیس رکھے اب اس دفعہ انتیس آئے ہیں یہ ایک اگر تیس کے بنائے انتیس ہوں تو اللہ بونس کے طور پہ تیس ہی روزوں کا ثواب دیتے ہیں انتیس کا نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر مہینہ انتیس کا ہو گیا تو یہ کوئی مت سمجھے کہ مجھے انتیس روزوں کا سواب ملے گا بلکہ ایک بونس اللہ کی طرف سے اسے ملا ہے جو اللہ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ اسے عطا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پڑھ لوگ میں زیادہ گنتی نہیں آتی مہینہ اتنے اتنے اور ایک دفعہ ایسے کر کے کہا اتنے کا ہوتا ہے یعنی انتیس کا آپ نے پھر فرمایا کبھی اتنے کا بھی ہو جاتا ہے یعنی تیس کا لیکن یہ یاد رکھو جب ایک انتیس کا مہینہ ہو تو وہ یہ مت سمجھے کہ ایک دن میرا ضائع ہوا بلکہ اللہ کی طرف سے یہ اسے بونس آتا ہوا تیس ہی روزوں کا ثواب انشاءاللہ اسے ملے گا اللہ ہمیں بھی اجر سے محروم نہ فرمائے دوسری بات آپ نے فرمایا جو رمضان کے علاوہ شوال کے چھ روزے رکھے گا یہ شوال کی آج تا چار تاریخ ہے پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے دو شوال سے لے کر انتیس شوال تک آپ کسی بھی وقت ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اس ہفتے ایک رکھ لیا دو رکھ لیے پھر اگلے ہفتے رکھ لیے جیسے آپ کا دل چاہے یہ غلط ہے یہ سوچ تصور جھوٹ ہے کہ جس نے دو شوال کا روزہ رکھا اس کے ہوں گے دوسرے کے نہیں یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبال کے اندر جس نے روزے رکھے چھ وہ اس طرح ہے جس طرح سوم الدہر اس نے پورا سال روزے رکھے کس طرح تیس رمضان کے رکھے چھ یہ کتنے ہوئے چھتیس ہر نیک عمل کا دس گنا اضر ملتا ہے چھتیس کو دس سے زرب دیں کتنے بنے سال کے دن کتنے تین سو ساٹھ دنوں کا اللہ اسے اجر دیں گے جو شوال کے اندر یہ نفل ہیں فرض نہیں ہے جو رکھے گا وہ اس اجر کا مستحق ہوگا جو نہیں رکھے گا اس پہ گناہ نہیں ہے اگر اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے معاملہ بہت سہل آسان اور چھوٹا ہے اجر بہت بڑا ہے اللہ ہمیں ہر نیکی کے معاملے میں سبقت کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے سورت بڑے پیار سے یہ بات کہی وسابن جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں المقربون قیامت کے دن یہی تو میرے قریبی ہوں گے تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نیکی میں سبقت کریں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے مقرب بن جائیں قولی اللہ ان الحمد للہ نحمد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 ایک بھائی نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد دنیا میں رشتے میں میری ماں ہی ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے انہیں صحت کا عملہ اجلاتا فرمائے ہمارے معذن حاجی انور صاحب بڑے سخت اچانک بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی دن بدن کیفیت بہت ہی کمزوری کی طرف جا رہی ہے اور ایک ہمارے اور نمازی محمد انور بٹ صاحب وہ کئی دنوں سے قوموں قومے کے اندر ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانی کا رستہ دے حافظ عبدالکریم صاحب نازمیا اہل عدیث ان کی اہلیہ کا جگر کا آپریشن چائنا میں ہو رہا ہے انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا فرمائیں یہ ایک بھائی نے کہا کہ میں اسی مسجد کا نمازی ہوں تین چار دن سے بخار ہوا ہے دعا کی اپیل کی جاتی ہے اللہ انہیں شفائی کام لاجلاتا فرمائے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا ہے جس کے پاس چھتیس ہزار تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی مالیت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی ساڑھے سات تولے کے برابر ساڑھے سات تولے سونے کے برابر حالانکہ اس وقت ساڑھے بونجہ تولے چاندی ساڑھے بونجا تولے چاندی اس وقت سونا اور چاندی دونوں اکول تھے ان دونوں کی قیمت ایک جیسی تھی ساڑھے باون تولے چاندی اور اس کی آپ مجھے بتائیں انتیس ہزار چار سو روپئے کی چاندی بنتی ہے ساڑھے باون تولے اس وقت سات سو کچھ روپے تولہ ہے چاندی کا ریٹ جس بندے کے پاس تیس ہزار روپیہ ہو اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ تیس ہزار روپے کا سودا لے کے فروخت کرے اگر اسے دو پرسینٹ بھی بچتا ہے تو اس کے پاس ایسے پیسے ہوں گے کہ وہ زکار دے سکے گا اسلام ایک فطرتی مذہب ہے یہ اسلام انسان کو اس معاملے میں صرف تکلیف دیتا ہے جس میں وہ استطاعت رکھتا ہو آپ عموماً علماء کاروباری نہیں ہوتے جس بندے کے پاس تیس ہزار روپئے ہیں وہ چھابڑی لگا سکتا ہے اور کچھ نہیں آپ اسے کہیں گے کہ ہمارے مدرسے سے کچھ زکوٰۃ دو تم پہ لباج ہے وہ تو اپنے بچوں کا گزارا کر لے تو بڑی بات ہے اس لیے ہر معاملے میں ضد اختیار نہ کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یس ولا تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو مشکلات نہ بناؤ بشرو ولا تو نہ خوشخبریاں دو نفرت پیدا نہ کرو ایسے شخص سے آپ جب مانگیں گے تو کیا وہ اسلام کے متعلق اچھے تصبرات رکھے گا ٹی شرٹ ہاف بازو والی یا اس سے کم بازو والی شرٹیں جو عام طور پر نئے رواج کے مطابق استعمال کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے بازو پورے ہیں تو اسے فولڈ کرنا آستینوں کو چرا کے نماز پڑھنا منع ہے لیکن اگر بازو ہاف ہیں تو ایسے حالات میں نماز کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ درست ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی وہ تحمد باندھ کے اس کے دونوں پلووں کو یہاں کندھے پہ لا کے پیچھے باندھ دیا تھا اب یہاں پہ ان کے صرف کندھے ڈھکے ہوئے ہیں یہ بازو نہیں ہے اس لیے لباس پہ ہر وقت جو تنگ نظری کے ساتھ اعتراض کرنا ہے یہ بری بات ہے وہ لباس اتقواز عالی کا خیر کبھی پینٹ پہ اعتراض کرنا کبھی کسی پہ کیا جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ سنت ہے ہر علاقے کا الگ لباس ہے آپ افریقہ افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے چالیس چالیس گز جو ہے نا کپڑا اپنے اوپر لادا ہوتا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے عرب لمبی ٹوپ پہنتے ہیں ان کا طریقہ وہ ہے ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے انڈیا میں چوڑی پاجامہ اور اوپر کرتا پہنتے ہیں ان کا طریقہ وہ ہے اگر جس لباس کے اندر تکوا ہے اور اس سے انسان کا سطر ڈھانپا جاتا ہے وہ غلط نہیں ہے اگر کسی لباس کے اندر انسان کا سطر نہیں ڈھانپا جاتا اس کا ننگ ظاہر ہوتا ہے تو وہ غلط ہے کوئی بھی ہو تو اس لیے ہر وقت ایسی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرنا یہ کوئی درست بات نہیں ہے جو آتے ہیں انہیں پاس بٹھاؤ ایک دن ہوگا ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے انشاءاللہ تو اگر آتے ہی کہیں گے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی تو میں نے اپنی نماز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میرے پاس ٹھیکہ ہے کہ میری ہو گئی ہے لوگوں کی نہیں ہوئی ایک آدمی کی بزرگ کے پاس گئے گفتگو کے دوران بزرگوں نے اس پر آدمی سے کہا کھانا کھا کر جانا اسی دوران اذان شروع ہو گئی کہ وہ اس کو پنکھا جھلنے لگے وہ کھانا کھاتے رہے تو انہوں نے کہا آپ نماز پڑھیں تو انہوں نے کہا بیٹا خدمت نماز کی قضاء ہو سکتی ہے خدمت کی تو یہ فضول باتیں ہیں یہ ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے شہر میں عرفات کلونی میں وہاں قادیانیوں کے کچھ گھر ہیں یہ بدبخت لوگ جب بھی کوئی موقع آتا ہے یہ ایسی خباستوں سے کبھی باز نہیں آتے ایک شخص کا عموماً بزرگوں نے نام سنا ہوگا اور ان کے ذہن میں محفوظ ہوگا زیڈ اے سلہری ایک بہت بڑا رائٹر تھا اخبار میں بھی لکھتا تھا اس کی کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں وہ ایک مرزائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ یہ بیان کیا کہنے لگا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہمارے گھر میں خوشی ہوتی جب مسلمانوں پہ کوئی خوشی کا وقت آتا تو ہمارے گھر میں ایسے تھا جیسے ماتم ہو جاتا تو مجھے سوچ یہ آئی اگر مسلمانوں کی خوشی پہ ہم مسلمان ہم خوش نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو دونوں میں ایک بات غلط ضرور ہے یا ہم مسلمان نہیں ہیں اور یا ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے اس نے یہ باتیں اپنے خاندان کے لوگوں سے کی اور اسے احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے تو اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا اور مسلمان ہو گیا یہ بھی واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اس محلے کے ایک نوجوان نے فیس بک پہ کابت اللہ کی تصویر اس طرح دے دی کہ اس کے اوپر ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور محلے کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایڈریس ای کس کا ہے یہ کون سا نوجوان ہے جس نے یہ کیا وہ ان گھروں میں ایک مرزائی خاندان کا نوجوان لڑکا تھا اس کے لوگ مشتعل ہو گئے اب چاہیے یہ تھا کہ جس نے خباست کی ہے اسے فوراً پکڑ کے اسے قید کیا جاتا اور اسے سزا دلوائی جاتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری انتظامیہ یہ اس بات کا انتظار کرتی ہے بندے مرے تو تب جائیں گے ہم تو وہی کچھ ہوا لوگ مشتعل ہوئے سارے لوگ اکٹھے ہوئے یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے میں اس کی تعریف نہیں کرتا لیکن اس کی ذمہ دار میں سمجھتا ہوں لوگوں سے زیادہ انتظامیہ ہے کہ وہ پہلے کنٹرول کر لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا لیکن یہ ہو گیا اب وہ مرزیوں کو پوری طرح تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور گھر گھر جا کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور اس میں بے شمار بے گناہ بھی ہوں گے تو میں انتظامیہ سے التماس کرتا ہوں کہ غدر کے اندر جب بات واضح نہ ہو ویسے کسی کو ملزم یا مجرم بنا دینا شریعت کی روح سے یہ درست نہیں ہے تو ہم اس بات کی جو انتظامیہ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں ایک بھائی نے پوچھا ہے کچھ عرصہ قبل انجانے میں انشورنس کروائی آپ سے پوچھنا ہے وہ رقم جو انشورنس کیا ہے اس کا آپ نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں صرف وہ حلال ہیں باقی جو دیے ہیں وہ حرام ہیں ایک بھائی نے کہا کہ میری چھ بیٹیاں ہیں دعا کریں اللہ ان کی قسمت کو بہتر کرے ان کے معاملات ان پہ آسان کرے اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کی خیر کرے ان کی قسمتوں کو بہتر کرے ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائی کام لاجلاتا فرما اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے اے اللہ ہماری معیشت بہتر کر دے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اللہ موف نعلم تحب ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جب تجھے پسند ہیں اور ان پہ تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ایسے کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہوتا ہے اے مالک الملک سب مسلمانوں پہ رحم فرما اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں عطا فرما اے اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما ربنا آطینہ خیر الدنیا و خیر العقرہ وقینہ وصلفانہ شرط و شر العاقرہ سبحان ربک رب العزت الماء یسف اللہ